اور جو تم میں مریں اور بیبیاں چھوڑ جائیں وہ اپن عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان نفقہ دائی کی بے نکالی پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا ماخذہ ناؤ جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے